جس طرح اگر قزام ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے جو طریقے قائد ہوتا ہے اگر اس طریقے سے قزا نماز پڑھی جائے کہ مثال کے طور پر اگر جسے کوئی قزا پڑھتا ہے اپنی اب وہ اس طریقے سے نیت کرے کہ میری جو پہلی کی نماز قزا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں اب وہ اس نے قزا پڑھ لی اب وہ کضا کے سر سے اتر گئی اب دوبارہ وہ اسی طرح نیت کرے کہ میری جو پہلی فجر کی قضا ہوئی اس کی نیت کرتا ہوں یہ اسی طرح نیت کر کے نماز پڑھتا رہے فجر کی تو یہ نیت صحیح ہے جو اسے دین اور اس کے نیت کرنی پڑے گی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ جی عبد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن تو اس نے یہ نیت کی کہ جو میری سب سے پہلی نماز فجر کی قضا ہوئی اس کی میں نیت کرتا ہوں تو اس کے بعد کہے جو گئی اب جو سب سے پہلی رہ گئی ہے وہ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ چلتا جائے کہ اب جو میری سب سے پہلی نماز رہ گئی ہے یعنی پہلی پودا ہو گئی اس کے بعد جو رہ گئی ہے وہ تو اس طریقے سے چلتا جائے یعنی نیچے سے اوپر شروع کر لے یا اوپر سے نیچے شروع کر لے کہ جو سب کے بعد قدا ہوئی اس کے بعد پہلے پھر اس سے پہلے پہلے کرتے کرتے اوپر سے لگے تو جو سب سے پہلے ہوئی پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تو اس طریقے سے نماز میں بھی نیت کا جو ہے وقت کا یہ ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے کس دن کی نماز پڑھ رہا ہے یہ اقدار میں بھی ضروری ہے لہذا یہ جو ہے وہ نیت کرنی پڑے گی جی